آہ, نہیں نہیں دیکھیے سب سے پہلے تو اس معاہدے کا حال دیکھی کیا اگر کوئی اس مکان کو مہینے استعمال کر کے ہے تو مالک مکان کی عدالت دیانت یہ ہے کہ اس کا کرایہ پھر نہیں لے وہ جس میں وہ رہتا گا کیونکہ اگر آپ نے اس سے پورے سال کا کرایہ لے لیا اور دوسرا آدمی تو آئے گا نا کوئی تو ڈبل کرایہ لیں گے ایک تو اس سے لیا ایک اس سے تو دیانت کا تقاضا یہ ہے آپ اسے کرایہ نہیں لیں دیکھیے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ ہم نے خود وضاح کر لی کوئی صاحب اگر اس پیشے سے وابستہ دلالی کا محکمہ یہ مکان بکنے والا اگر وہ بک گیا تو آ جائے گا کہ میں نے آپ کو ایک میل دور سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے وہ مکان بکنے والا ہے اور وہ آپ نے خریدا لہٰذا مجھے اس کا حصہ دیجیے غلط ہے ایک آدمی کو اس وقت پسند نہیں آیا مکان اور جس وقت وہ کوئی مکان نہیں ملا کسی دوسرے دلال لال نے اسے رابطہ کر لیا اس کے ذریعے اس نے لے لی اور ہمارے یہاں جب بیانہ دیا جائے تو آپ نے دیکھا اس کا اصول کیا ہے جیسے میں آپ سے مکان لینا چاہتا ہوں اور آپ کو میں نے ایک لاکھ روپے دے دی میں نہیں خرید رہا تو اب کیا ہوا کہ آپ مجھ سے ڈبل لے لیں یہ نظام یہ خود ہمارا وزع کردہ سرکاری نظام نہیں آزاد کا نظام نہیں تو اس میں دیانت عدالت شرافت اس سب کو ملوز رکھنا چاہیے تاکہ کسی کی حقلفی حق نہیں ہونا چاہیے یہ تو قانون ہم نے خود خود ہماری ایک کیا جوڑیا بازار میں ہمارے اوپر انہوں نے ایک مکان دیا بدا لال سہواگ کہنے میں چھ مہینے پہلے آپ کو گلی میں سے اشارہ کیا تھا کہ یہ مکان خالی بلا یہ دلال تو ہے نا کہ خالی اشارہ کر دیا تھا اسے دلالی مانگ رہے تو یہ نظام ہمارا خود ساختہ ہے اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے جناب اس پہ چلیے پوچھ لیں آپ بھی جناب ٹائم کافی ہو گیا